بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں آج ہمارا ختم نبوت کورس کا چوتھا سبق اور تیسری قسط ہے دوستو آیتِ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیر چل رہی تھی جس میں ہم نے آیت خاتم النبی کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیات سے آیت خاتم النبی کی تفسیر احادیث مبارکہ سے اور آیت خاتم النّبی کی تفسیر صحابۂ کرام سے جو ثابت ہے اس کو ذکر کر دیا اب ہم خاتم النبی کی تفسیر لغت کے اعتبار سے کریں گے کہ لغت میں خاتم النبی کا کیا معنی ہے سب سے پہلے اصحاب لغت نے خاتم النبی کی کیا تفسیر کی ہے اس میں دو حوالے ذکر کیے جائیں گے ایک روح المعانی کا اور دوسرا تفسیر احمدی جو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کا اس کے بعد ہم لغت کی پانچ بڑی کتابوں جن کے نام یہ ہیں القاموس نمبر دو مفردات القرآن نمبر تین المحکم ابن سیدہ نمبر چار لسان العرب نمبر پانچ تاجلعروس دوستوں ہم ان پانچ لغت کی کتابوں سے خاتم النبی کا معنی بیان کریں گے تو دوستوں خاتم النبی کی تا کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یعنی خاتم پڑھا جائے یا خاتم پڑھا جائے دونوں صورتوں میں قرآن و حدیث کی تصریحات اور صحابہ و تابعین کی تفاصیر اور ائمہ صلف کی شہادتوں سے اگر ہم قطع نظر بھی کر لیں اور فیصلہ صرف لغت عرب پر رکھ دیں تب بھی لغت عرب یہ فیصلہ دیتی ہے کہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں صرف دو معنی ہو سکتے ہیں نمبر ایک آخر النبی جین یعنی نبیوں میں سب سے آخری اور نمبر دو نبیوں کو ختم کرنے والے یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے یہ دو معنی مراد ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی تیسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا دوستو یہ دو معنیٰ اس لیے صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ قادیانی ان دونوں معنوں کو نہیں مانتے اور اپنی طرف سے ایک تیسرا معنیٰ بیان کرتے ہیں خاتم کا یعنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النّبی کا مطلب یہ ہے جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں یعنی جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں حالانکہ یہ مانا نہ تو قرآنِ کریم میں کسی آیت میں ہوا نہ ہی احادیث میں کسی جگہ بیان کیا گیا نہ ہی لغت سے یہ معنی مراد ہے نہ ہی صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی معنی بیان کیا تو دوستو تفسیر روح المعنِ اس میں یہ بات سراحت کے ساتھ موجود ہے یعنی و الخاتم و اسم و لما یختم و بہی کتاب لما یقت بابی فمانہ خاتم النبی الذي ختم النبی جین نبی فم آلو رح المانی صفا پتیس جلد نمبر 22 ترجمہ اس کا یہ ہے اور خاتم بالفتح یعنی فتح کے ساتھ اگر پڑھا جائے خاتم پڑھا جائے تو اس اعلی کا نام ہے جس سے مہر لگائی جائے پس خاتم النبی کے معنی یہ ہوں گے وہ شخص جس پر انبیاء ختم کیے گئے اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی یعنی آخر النبی ہے اور علامہ احمد جن کو ملہ جیمن بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی تفسیر احمدی میں اسی لفظ کے معنیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ولمٰ کل توجی ہند و المان الآخر و لدالقہ فصر صاحب المدارق قرٰۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃسمنخر و صاحب البغووی کل قرٰعطئین بالآخر ترجمہ اور نتیجہ تن دونوں صورتوں میں یعنی خاتم پڑا جائے یا خاتم پڑا جائے صرف معنیٰ آخر ہی ہیں یعنی آخر كے علاوہ كوئی اور معنیٰ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور اسی لیے صاحب تفصیرِ مدارک نے قراعت عاصم یعنی بالفتح خاتم جس کو پڑھا جاتا ہے اس کی تفصیر آخر کے ساتھ کی ہے اور بیزابی رحمت اللہ علیہ نے دونوں قراعتوں کی یہی تفسیر کی ہے چنانچہ دوستوں روح المعانی اور تفسیر احمدی کی ان ذکر کردہ عبارتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ لفت خاتم کے دو معنی آیت میں بن سکتے ہیں اور ان دونوں کا خلاصہ اور نتیجہ صرف ایک ہی ہے یعنی آخر النبیین اور اسی بنا پر بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر دونوں قراءتوں کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ دونوں صورتوں میں آخر النبی ہی تفسیر کی ہے اب ہم چلتے ہیں لغت کی بڑی کتابوں کی طرف جن میں لفظ خاتم کا معنی بیان کیا گیا ہے تو سب سے پہلے مفرطات القرآن دوستو یہ مفردات القرآن امام راغب سہانی رحمہ اللہ کی وہ عجیب تصنیف ہے کہ اپنی نظیر نہیں رکھتی خاص قرآن کی لغات کو نہایت عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے شیخ جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں فرمایا ہے کہ لغات قرآن میں اس سے بہتر کتاب آج تک تصنیف نہیں ہوئی چنانچہ مفردات القرآن میں آیت مذکورہ کے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں و خاطم النبی جین لی ختم النبو اے تمام جی مفردات راغب صفا 142 ترجمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا یعنی آپ نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا اب ہم چلتے ہیں دوسری کتاب کی جانب یعنی المحکم لِ السیدہ دوستو دوستوں لغت عرب کی یہ وہ معتمد علیہ کتاب ہے یعنی ایسی کتاب ہے جس پر اتنا اعتماد کیا گیا ہے کہ جس کو علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان متبرات میں سے شمار کیا ہے جن پر قرآن کے بارے میں اعتماد کیا جا سکے اس میں لکھا ہے وہ خاطم و کل شعین و خاطم تو و آخر ہو از لسان الحرب ترجمہ اور خاتم اور خاتمہ ہر شے کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے نمبر تین لسان العرب دوستو لغت کی مقبول کتاب ہے اور عرب و عجب میں مستند مانی جاتی ہے اس کی عبارت یہ ہے خاتمہم و خاطمہ آخر اللحیانی ومحمد صلی و محمد اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ و علیہ والسلام وسلام لسان لسان العرب صفحہ پچیس جلد چار ترجمہ خاتم القوم یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے یا زیر کے ساتھ پڑھا جائے دونوں کے معنیٰ آخر القوم ہیں یعنی قوم میں سے آخری اور انہی معنی پر لہیانی سے نقل کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں یعنی خاتم الانبیاء ہیں اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں لغت کی چوتھی کتاب یعنی تاج العروس کی جانب شرح قاموس للعلامہ زبیدی یعنی علامہ زبیدی کی جو کتاب شرح قاموس ہے اس میں لہیانی سے نقل کیا ہے ومن اسما علیہ السلات وسلام الخاطم و الخاطم وہ ولدی ختم النبوۃ بجی <مجیئے> ترجمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماع مبارکہ میں سے خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے اور خاتم وہ شخص ہے جس نے اپنے تشریف لانے سے نبوت کو ختم کر دیا دوستو اب ہم بڑھتے ہیں لغت کی بڑی پانچویں کتاب قاموس کی جانب اس میں لکھا ہے وال الخاطم آخر القوم کل خاتمی و من ہوں قولہ تعالیٰ و خاطم النّبی ہوں ترجمہ اور خاتم بالکسر اور بالفتح یعنی زبر کے ساتھ پڑھیں یا زیر کے ساتھ خاتم پڑھیں یا خاتم پڑھیں دونوں صورتوں میں قوم میں سب سے آخر کو کہا جاتا ہے اور اسی معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد خاتم النبی یعنی آخر النبی اس میں لفظ قوم بڑھا کر قاعدہ مذکورہ کی طرف اشارہ کیا نیز مسئلہ زیر بحث کا بھی نہایت وضاحت کے ساتھ فیصلہ فرما دیا کہ خاتم النبی کا معنی ہے آخر النبی جین. تو دوستو یہ سب تو ہیں جو لغت عرب میں لفظ خاتم یا خاتم کے معنی کو بیان کیا گیا ہے اب مزے کی بات اب ہم آپ کو لفظ خاتم کا ترجمہ مرزا قادیانی کی اپنی ہی کتاب سے ذکر کریں گے جس میں اس نے لفظ خاتم کا ترجمہ آخری کیا ہے جب کہ وہ ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ خاتم النبی کا معنی ہے جس سے نبی جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں اور دوسری جگہ خود وہ لفظ خاتم کا ترجمہ آخری کر رہا ہے لہٰذا اس کے دونوں جملوں میں تضاد ہوا تو اب ہم دکھائیں گے کہ اس نے اپنی ہی کتاب میں لفظ خاتم کا ترجمہ آخری کیا ہے تو دوستو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب یعنی تریاق القلوب صفحہ 157 اور خزائن صفحہ چار جلد پندرہ اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا یعنی میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا کیا مطلب کہ میں ان کا آخری بچہ تھا میرے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا حالانکہ خاتم النبی کے بارے میں جو اس نے ترجمہ کیا اگر وہی ترجمہ یہاں پر رکھا جائے تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری مہر سے پھر اگے بچے پیدا ہوئے حالانکہ یہاں پر تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اپنے گھر والوں کا آخری بچہ تھا میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا نہ بچہ سیدھا ٹیڑا چھوٹا موٹا لڑکا لڑکی کسی قسم کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو دوستو خاتم النبی جین کا معنی یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں لہٰذا خاتم النبی جین کا معنی بھی اس کے اپنی کتاب کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے کہ نبیوں میں سب سے آخری جس کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں آئے گا تو دوستوں اب آیت خاتم النبی کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کے بعد کچھ اگلے سبق سبق کے اندر کچھ دوسری آیات کو ذکر کریں گے جن سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ